میرے محترام انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ قرآن پاک یک بار یک اترے جیسے منہ علیہ السلام کا جب تھی تو پہلا جواب الزامی تھا نہیں کہ اس کے ساتھ ہے تمہارا ایمان اس کو بھی جادو کہتے ہو اب جواب تحقیقی ہے جواب الزامی کے بعد کیا ہے بالک ادوسلالحم القل جواب تحقیقی یہ جواب تحقیقی پہلے ہی پڑھ چکے ہو کہ اللہ نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ایسے اتارا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ایسا ایسا اترتا جائے اور عمل کرنے میں کیا ہو آسانی ہو پہلے پڑھا ہے نا یہ جواب والا کہ جواب تحقیقی اور البتہ کی پہ در پہ بھیجا ہم نے واسطے ان کے قول کو اپنے کلام کو پے در پہ بھیجا ہم نے واسطے ان کے اپنے کلام کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں تازہ بتاضہ یوں مانا کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں تازہ بتاضہ اللہ دینا تعین کتاب دلیل نکلی تم نہیں مانتے تو اہل کتاب کے منصفین تو مانتے ہیں نا تو کہتے کہتے جی قرآن تورات کی طرح اترے جو تورات کے علماء آئے وہ قرآن کو مانتے ہیں منصفین تب جاہل ہیں وہ لوگ کہ دی نے ان کو کتاب قرآن کے پہلے سے وہ قرآن کے ساتھ ہی مان لاتے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے قرآن ان پر تو کہتے ہیں آ منا بے یہ ان کے اتقاد کا بیان ہے قرآن سے اتقاد رکھتے ہیں جب پڑھا جاتا ہے ان پہ قرآن کہتے ہیں ایمان لہم سات سے اس کے بے شک یہ قرآن برحق ہے ہمارے رب کی طرف سے بے شک تھے ہم اس کے نزول سے پہلے ہی ماننے والے قرآن کے نزول سے پہلے کیسے مانتے تھے تو کتاب تورات کے اندر پیشین گوئی تھی نا تو سو مانتے تھے کہ نبی آخر زمان بھی برحق ہوگا کتاب بھی برحق الاوت اجروم سمرا جو قرآن کو مانتے ہیں ان کا سمرا فرما یہی لوگ ہیں دیے جائیں گے ثواب اپنا دگنا ہر عمل پہ دگنا ثواب ان کو ملے گا حدیث میں ہے یا نہیں کہ پہلی کتاب ماننے والے اہل کتاب میں سے جو ایمان لا اس کو ثواب کیا ملے گا دگنا ہر عمل یہی لوگ دیے جائیں گے ثواب اور دگنا بھی سبروں سباب اس کے صبر کیا انہوں نے اب ان کے امال کا بیان ہے جی وس نمبر ایک اہل کتاب کے اعتقاد کے بعد ان کے امال کا بیان اور اوساف کا بیان وص نمبر ایک سباب اس کے کہ استقامت اختیار کی انہوں نے صابر عمر استقامت اختیار کی نمبر ایک وہ ید راؤ نمبر دو اور دفع کرتے ہیں ساتھ نیکی کے برائی کو برائی سے مراد ہے کوئی آدمی ان کو ایزا دے چاہے زبانی طور پہ ایجاد دے یا فیلی طور پہ ایجاد دے تو حوصلہ کرتے ہیں اور دفع کرتے ہیں ساتھ حوصلے کے کس کو جی برائی کو کوئی برائی سے پیش آئے بات زبانی کرے یا برائی فیلی ہو بامی مار رکھدہ ہو یہ واسن نمبر کتنی جی اور اس چیز سے کہ رسک دیا ہم خرچ کرتے ہیں ویزا سامی وس نمبر چار اور جب سنتے ہیں لغو بات کو تو اعراض کر جاتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں لنا امال ہمارے لیے یہ ہمارے امال ہیں تمہارے لیے تمہارے امال ہیں ان کو کہتے ہیں وہ جو لغویات بکتے ہیں سلام علیکم تمہارے اوپر سلام ہو یہ کون سا سلام ہے سلام متارکت لا نبطین ہم جہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ان لا تحد احبتا تسلی خاتم لمبیا اے میرے محبوب آپ سمجھاتے رہیں ان کو لیکن پہلے کفار کا اناد تھا نا یہ درمیان میں اہل کتاب کی بات آئی نا پہلے کس کا اناد تھا کفار کیا کہتے تھے کہ قرآن یکباری کیوں اترا ضد میں اناد میں آئے تو فرمایا میرے محبوب آپ سمجھاتے رہیں ان کو باقی انادی لوگ اگر زد کے اوپر رہیں ہدایت قبول نہ کریں تو ہدایت تیرے اختیار میں نہیں کس کے اختیار میں ہے میرے اللہ نے خود فرمایا تسلی خاتم المبیا بے شک نہیں ہدایت دے سکتا اس کو اس کے ساتھ محبت رکھے لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عالم ہو اور وہ خوب جاننے والا ہے راہ پانے والوں کو میرے محترم مشہور یہ ہے کہ یہ آیت تین نقل اتحادی کن کے بارے میں نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی آپ نے بڑی کوشش کی لیکن انہیں نے ہدایت نہ پائی تو ویسے ابو طالب حضور کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتا تھا آپ کی حمایت کرتا رہا دشمنوں سے مداخت کرتا رہا لیکن بہرحال کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں تحقیق کرتے ہوئے کہہ سکتے ہو کہ ابو دالب کی موت کفر پہ آئی لیکن نہ اس کو گالی دو نہ ہر وقت اس کو کافر کافر کہو اس کی کرو بات ہی سمجھ اب میں عبارت پڑھتا ہوں روح المانی کی وال آیا تو وائن نازلتھی ابھی طالب لاکن لا یم بغی سب ہو اس کو گالی نہ دو وہ تکلومفی ہے بے کیوں والے اجل عین الف عین تو ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا احترام کیا جاتا ہے کس کی خاطر معامل خدا کی خاطر حضور کی آخر خدمت کرتا تھا مدافعت کرتا تھا دشموں سے بچاتا تھا ساری قوم کو اکٹھا کر لیا تھا بنواشوں کو کہ حضور کے معاون بنے رہو کردار اس کے اچھے تھے ایمان نصیب نہیں ہوا تو کہو نہیں کچھ نہ تھا اس کو و کالو ان نتا ہودا یہ مانے نمبر دو پہلا مانے کیا تھا جی کافر کہتے تھے کہ کتاب یک بار بھی اترے قرآن پاک تب مانے ہم دوسرا مانے ان کا یہ تھا کہ اگر ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں تو یہ کافر ہیں سارا عرب کن کا ہے کافروں کا ہے ہمیں اچک لیں گے کیا اے جیسے بڑا پرندہ چھوٹے کو اچک لیتا ہے ایسے اچک لیں گے قتل کر دیں گے ہمیں تباہ کر دیں گے ڈر لگتا ہے اس لیے ہم ہدایت کی اتباہ نہیں کرتے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ حرم امن والا ہے حرم کیا ہے امن والا ہے میں نے تم کو امن کی جگہ میں مقام دیا ہے ٹھکانہ دیا ہے ڈرو نہیں ویسے حرم کے اندر کوئی قتل نہیں کرتا تھا کا بھی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے انتظار کرتے تھے کہ باہر نکلیں اور پھر قتل کریں دے. مانے نمبر دو اور کہنے لگے اگر اتباع کریں ہم ہدایت کی تیرے ساتھ تو اچک لیے جائیں اپنی زمین سے قتل کیے جائیں آ مکی اللہ یہ راف مانے وہ مانے دوم تھا اس معنی کو دور کیا گرف جی مانے کیا نہیں ٹھکانہ کی دیا ہم نے ان کو حرم کے اندر جو من والا ہے اور صرف ٹھکانہ نہیں دیا ان کی غذا کا انتظام کیا ہے وہ پھل لاتے ہیں یا نہیں چاروں طرف سے پھل لاتے ہیں مزے کرتے ہیں کھاتے ہیں کھینچتے جاتے ہیں اور اس کی طرح پھل ہر چیز کے یہ رزق ہوتا ہے ہماری طرف سے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آگے مانے نمبر تین تیسری رکاوٹ ان کو ایمان سے یہ تھی کہ یہ اپنی خوش عیشی پہ نازاں ہیں تیسرا ماں کہا تھا کہ اپنی خوش عیشی پہ نازاں ہیں تجارت چڑ رہی ہے سمجھے جی عیش کر رہے ہیں امن میں ہیں اب کہتے ہیں کہ اگر ایمان لائیں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں، کیا بنے گا کوئی آج کا لوگ نہیں کہتے ملہ کے پیچھے لگو گے تو بھوک بھرو گے وہ کہتے ہیں یا نہیں آہ. یہ اپنی خوشحائشی پہ نازاں ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے نے فرمایا جو لوگ پہلے خوش ایش تھے انہوں نے نہ مانا تو تباہ ہوئے یا نہیں تباہ ہوئے آہ. تو خوش ایسی کیا چیز ہے کہ تمہارے رکاوٹ بنے یہ. یہ کیا ہے جی وہ کم تیسرا مانے کا ارتفا رف سوم سوم یہی لازنے کو آسان رف مانے سوم تیسرے معنی کو رجع. اور بہت سی بستیوں کا ہم نے ہلاک دیا کہ بات رتھ مئی شہا جو اکڑ گئی تھی اپنی گزران میں معیشت سے پہلے فی مقدر ہے اور بہت سی بستیوں کا ہم نے ہلاک کیا جو اکڑ گئی تھیں اپنی معیشت کے اندر تل کا مساقم دیکھو لو یہ ان کے ٹھکانے ہیں جو نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑی دیر بھائی قوم آد قوم سمور قوم لوگ کی بستییں وہ آباد ہوئی نہیں تھوڑی دیر کا مانا کہ مسافر گئے وہاں تھوڑی دیر ٹھہر گئے ورنہ در سے عبرت بنے ہوئے وہ مقام آباد نہیں ہوئے جو نہیں آباد ہوئے ان کے بعد بگر تھوڑی دیر کے لیے کنارا نارو وارسی اور ہم ہی وارث ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. وارث ہم ہیں بما کان کا کا موہ لا مانے چہاروں چوتھا مانے تھا اس کو دور کیا گیا رف مانے چہاروں چوتھا مانے ان کا یہ تھا کہ یار ہم تو مدہ سے کفر کر رہے ہیں مدہ سے کیا کر رہے ہیں اگر اللہ تعالی کو کفر پسند نہیں تو ہمیں پہلے سے عذاب دے دیتا تو اس کا جواب یہ ہے اللہ عذاب دے سکتے ہیں تمہارے کفر پہ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے متنوع فرماتے ہیں اگر رسول کے ذریعے کیا کر دیا متنبع تقزیب کرو گے تو عذاب آئے گا پہلی اقوام کا بھی آپ مطالعہ دیکھیں نا قوم نو قوم آد قوم سموت کفر تو وہ بھی کرتے تھے لیکن تقزیب بعد میں کی انبیاء کی جب تکزیب کی تو پھر عذاب آیا اس پہلے ان کے اندر بھی تھا سینکڑ صاحب رف مانے چہاروں اور نئی رف تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو اول بار کے اندر ابتدا کے اندر یہاں تک کہ بھیجتا ہے ان کے صدر مقام میں اما کا کیا مانا وہ ان بستیوں کی ماں پگا ہوا صدر مقام جیسے کراچی کے ارد گرد جو چھوٹی بستی انشاء آ رہے ہیں یا ان کی کہا ہے ماں ہے نا اچھا یہاں تک کہ بیچتا اس کے صدر مقام تھے نہ رسول پڑتا ان کے اوپر ہماری ایتیں وہ ماں کنہ مہل تنقرا اور نہیں ہم ہلاک کرتے بستیوں کو مگر اس حال کے اندر اس کے رہنے والے کیا بن جائیں ظالم بن جائیں تقزیب کرے تب وہ ماں اوتی تم من شاعر رف پنجم راخ مانے پنجوں پانچواں مانے ان کا یہ تھا کہ یار تم آخرت آخرت کرتے ہو کہ مان لو تو کیا آئے گی آخرات آئے گی ٹھیک ہے ہمیں کیا پتہ آخرت آتی ہے یا نہیں آتی یہ دنیا مرغوب ہے دنیا کیا ہے اور یہ نقد سودا ہے کیا اور آخرت کیا ہے ادھار نہیں تو آخرت کیا ہے ہے آخرت ادھار ہے یہ دنیا کے نقد ہے کے نقصان بیٹھے ہوئے ادھار کون ہاں جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نقد ملے جو نقد ملے جو سودا وعدہ پہ دل لگائے کون نقد ملے جو مدہ وعدہ پہ دل لگائے کون سمجھے ہمیں مدعا کیا مل رہا ہے نق مل رہا ہے وا دیکھو کون بما ہوتی تم مینشین رافل مان پنجم اور جو کچھ دیے گئے ہو نا کسی چیز سے میاں یہ اسباب ہے دنیاوی زندگی کا یہ نق دق میں دھوکے میں نہ ہو یہ چند روزہ بہار ہے اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے ہاں ہے یہ ترغیب لد تو کیا ہے جی بہتر بھی ہے دیر پا بھی ہے بہتر بھی ہے اور کیا ہے آ, تو تم نقد کے اوپر خوش ہو یہ تو زائل ہونے والی چیز ہے اللہ کے ہاں چیز ہے بہتر اور دیر پا ہے کا جیسے میں تمہیں شیر سناتا ہوں نا ایران بنائے تھے آ, آ, از فنا سوئے بکا راگ بشو اے دل ربا کہ فنا کو چھوڑو کہاں جاؤ بقا کی کرم نگار کو سوئے بکا راغ بشو اے دل خالے کے ارضو سما ہم در پنا ہم در پنا سب چیز پانی ہے وہاں ہم نے جا کے بڑے بڑے قلعے دیکھے آ, جہاں بڑے بڑے بادشاہ رہتے تھے سمجھے جی کب ارام پڑے ملتا. کہاں پہنچ گئے جی جو کچھ اللہ کے ہیں بہتر ہے اور کیا ہے دیر پاچا نہیں سمجھتے تم آفم وعدنا وادن حسنا اچھا جی یہ تفاوت تھا یہ کیا تھا جی دنیاوی زندگی کا اور اخروی زندگی کا کیا تھا تفاوت تھا اب اس تفاوت کی مزید تفصیل ہے اس تفاوت کی کیا جی مزید تفصیل ہے مو اور مشرقین کے تفاوت انجام کا بیان پہلے مت دنیا اور مت آئے آخرت کا تفاوت بیان تھا اب مومنین اور مشرقین کے تفاوت انجام کا بیان کہ اس کے انجام میں بھی فرق ہے کیا پلوش آپ کے وعدہ دیا ہم نے اس کو وعدہ اچھا وہ ملنے والا ہے اس کو وہ کون ہے کون ہے جی وہ مومن اچھا وعدہ اس کو ہے مصل اس کے ہوگا کہ اسباب دیا ہم نے اس کو نفع دیا اس کو نفع دنیاوی زندگی کا پھر وہ دن کی آمد کے گرفتاروں سے ہوگا موزرین منا گرفتاروں یوم جنادی ہوں کب گرفتار ہوگا بتا دیا وہ دن اخروی جس دن کے پکارے گا اللہ ان کو پس فرمائے گا کہاں ہے وہ میرے شرکا پہلے ایک دفعہ پڑ چکے ہو کہ اللہ کے شرکا سے مراد کون تھے نیک لیکن ادھر بدھ ہیں شرکا کے نیچے لکھو جی شیاتی اور گمراہ سردار شیاتین اور گمراہ سردار سرداروں کو خدا کا شریک بناتے ہیں نا اللہ کے مقابلے میں ان کا کہا مانتے ہیں اس فرمائے گا اللہ تعالی کہاں ہے میرے شرکا وہ جن کو گمان کرتے تھے تم شرکا قال اللہ زینہ کا جواب جن کو شرکا بنایا تھا لو سرداروں کو شیاطین کو وہ جواب دیں گے متبوئن وہی ہے نا آبین یہی ہوئے ان کے چیلے پاس کہیں کال اللہ حقہ کا, کا جواب کہیں گے وہ لوگ کہ ثابت ہو چکی ہوگی ان کے برباد عذاب کی مطمئن اے ہمارے پر یہ وہ لوگ ہیں کہ اغوینا ہم یا ہم مقدر ہے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو یہ کون کہیں گے شیطان بھی کہیں گے گمراہ سردار بھی کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا کیونکہ قانون ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے واہ گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے تبران ہے اب ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تیری طرف کہ نہ تھے خاص ہماری پوجا کرتے خاص کا کیا معنی کہ صرف ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بالکی یہ ساتھ ساتھ ہوا پرست بھی تھے کہتے وہ اپنی خواہش کی پوجا بھی کرتے تھے جس طرح ہماری پوجا کرتے تھے اسی طرح ہوا پرست بھی تھے اچھا جی وکیل دتحدید مشرقین پھر کہا جائے گا مشرقین کو او ہوئے اپنے شرکا کو ہم کہتے تھے کہ ہماری مدد کریں گے آخرت میں بس پکاریں گے ان کو تو جواب دیں گے وہ بئیمان وہ بھی دو میں پڑے ہوں گے ایک کونے میں یہ کونے, کونے میں پس نہ جواب دیں گے ان کو اور سب دیکھیں گے عذاب کو اور پھر تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ ہدایت پہ ہوتے لو کانو لو انہم کانو یا تم و یوم یونا دی اور جس دن پکارے گا اللہ ان کو توبیخا یہ پکار توبیقی ہوگا پھر کہے گا کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو تو کوئی جواب بند نہیں آئے گا اللہ جو سوال کریں گے نا کہ میں نے رسول بھیجے تھے ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا تو ان سے جواب بن آئے گا اندھا دھند ہو گئی ہے خبریں کوئی سوچ نہیں پڑے گی بخبوت الباس ہوں گے فعمیت الحم العمبا بس اندھا دھند ہو جائیں گی ان کے اوپر خبریں کوئی ہوش ٹھکانے نہیں ہوگا کہ ہم کیا خبر نے اللہ کو کیا بتلائیں اس دن پام ملا سالون اور ایک دوسرے سے بھی پوچھ پاچھ نہیں کر سکیں گے نہ خود کو خبر ہوگی نہ ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کر سکیں گے فام منطاب و بشارت پر جس نے توبہ کی ایمان لا عمل کی اچھے امید ہے یہ کہ ہوں کامیاب ہونے والے وہ کا یا خلکما عشاء و یختار مذمت شرک کے بعد توحید کا بیان اور دلائل اکلیا کا سلسلہ مذمت شرک کے بعد توحید کا بیان اور دلائل اکلیا کا سلسلہ دلیل اقلی نمبر ایک میرے عزیز اب کو چاسان ہے اور رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جس حکم کو چاہتا ہے جس مخلوق کو چاہے اس کو پیدا کرتا ہے پھر ان کے سمجھانے کے لیے جس حکم کو چاہے کیا پسند کرتا ہے کہ یہ حکم نازل کرنا ہے رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جس حکم کو پسند کرے اس کو نازل کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے ایک مانا تو یہ ہے دوسرا مانا رب تیلا پیدا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور پھر ان میں سے پسند کرتا ہے جن کو پسند کرتا ہے جیسے امبیال ہے مسلاف ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب قریب ہیں تقریباً ان میں سے اللہ نے تین سو تیرہ رسولوں کا انتخاب کیا پھر تین سو تیرہ رسولوں میں سے پانچ العزم رسول ہیں ان کا انتخاب کیا نور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ کا ہو گئے علولا رسول پھر ان پانچ میں سے دو کا انتخاب کیا ابراہیم علیہ السلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دو میں سے کس کا انتخاب کیا ایک کا انتخاب کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حافظ ابن میں نے کئی عملی طرح لکھا ہے ہاں تو حضور کے برابر بھی ہو سکتا ہے یہ خبیص کا کہتا ہے مرزا جی منم مسیح زمانو زمان ہو منم منم کلی میں سمجھے جی کیسے ہو ابھی یہاں منم مسیح زمانو زمان و منم کلی خدا منم محمد وحمد کے ملتبہ بادشد یہ خبیص کہتا ہے موسا بھی میں کلیم العیسہ بھی میں محمد بھی میں منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد وحمد کے ملتبہ بادشد تو حضرت کے مقام کو بھی پا سکتا ہے میرا شیر ہے نہ دیکھا چش میں آلم نے محمد مو جیسا چش میں آل نہ دیکھا میں آلم نے محمد مو جیسا نہ آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا اور یہ الو کا پٹھا کیا کہتے منم محمد احمد متباب ساری زندگی گزری محمدی بیگم کے عشق میں اس کے عشق میں آہ. ایک عورت ہی محمدی بیگم عشا کاشک ہو گیا کہتا تھا کہ اللہ نے عرف پہ میرا نکاح پڑا ہے اور اس کو ساری زندگی نہ ملی ایو ٹٹا بل اس کو ساری زندگی نہ ملی <laughs> پھر اس کے بیٹے سے پوچھا گیا بشیر الدین محمود سے وہ تیرے باپ کو تو محمدی بیگم نہ ملی وہ کہنے لگا ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے خاندان میں کسی کو ملے گی لیکن بشیر الدین کو بھی نہ ملی ہاں یہ بھی اس کے اندر مریائی کو ٹٹا ملا ہاں کسی کو نہ ملو ڈبو تھا یہ حقیقت ہے ایک ڈاکٹر تھا مرزا وہ کہنے لگا کہ میں ربے کے اندر گیا ڈاکٹری کرنے کے لئے پریکٹس کرنے کے لیے میں مرزا تھا لیکن وہاں جا کے جب دیکھا نا ہاتھ میں توبہ کر کے آیا کہ مذہب بدماشی ہے زنا ہی زناب زنا ہی زنا یعنی خود مرزا غلام مت کادیاں نہیں تھی پوتیاں پڑ پوتیوں کے اندر زنا تھا وہ ابھی کنجری عورتیں تھیں شریف عورتیں نہیں تھی وہ خود ڈاکٹر کا بیان ہے باقاعدہ اس نے دیا کتابوں ان کے اندر چھپا ہے یہ مذہب ہے اچھا نہیں اچھا جی ماکان لحم الخیارہ اللہ تعالی پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان میں سے جس کو چاہتے ہیں نہیں واستے ان مشرقین کے اختیار ان پر اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا پاک ہے اللہ بلند ہے ان کی شرک کرنے سے وربوں کا یا یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی ہے جی اور رب تیرا جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے جو ظاہر کرتے ہیں حصر علم فی ذات اللہ واہ اللہ سمرائے دلائل میرے عزیز یہ سمرائے دلائل بھی ہے اور کتنی امر آ گئے تھے وہ پانچ آ گئے تھے یہ امر ششوں میں چھٹا امر ہے آپ جی خواب غفلت میں بیٹھے ہو چھ امر تھے متفر الح اور اس کے بعد اور چھ آئیں گے متفر بات ہی من یہ چھٹا مر ہے علیہ الحام سے سمرا ہے دلائل وہی اللہ ہے نئی کوئی بابود مگر وہی خاص اس کے لیے تعریف ہے دنیا میں آخرت میں اور اس کے حکم چلتے ہیں اور اس کی طرح لوٹائے جاؤ گے کو لا رہا ہے تم دلی کے لیے ترافی نمبر کتنی تین آ فرما دی خبر دو اگر کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ کیمت تک رات ہی رات کون ہے محبوس سوائے اللہ کے جو لائے تمہارے پاس روشنی کا نہیں سنتے تم کل آ رہا ہے تم دلیل لکڑی اطلاعی نبر کدری خبر دو تم اگر کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن ہی دن ہمیشہ دن کی تک کون ہے محبوس سوائے اللہ کے لائے تمہارے پر رات جو سکون کرو اس کے اندر کیا پس نہیں دیکھتے تم تو امیر رحمت ہی دلیل نمبر دلی لکڑی نے برکتری جیت پان اور اپنی رحمت سے کیا واسطے تمہارے رات کو اور دن کو نہ ہمیشہ دن نہ ہمیشہ رات رات سکون کے لیے بنائی دن کے سڑی گرا معاش کے لیے بنایا تاکہ سکون کرو رات میں اور تاکہ طلب کرو اس کا فضال دن میں اور تاکہ تم شکر کرو بو میونادی تخویف و خرابی اور جس دن پکارے گا ان کو کہے گا کہاں ہے وہ میرے شرکا جن کو تم گمان کرتے تھے شرکا تاز امو تز امون ہے نا اس کے بعد دو مفول مقدر ہیں کتنی تاز امون ہوم شرکا و نزانہ ملک امت شہیدہ اور قیامت مت نکالیں گے ہر امت سے ایک, ایک گواہ ہر امت کا گواہ کون ہوگا اس امت کا نبی پس کہیں گے لاؤ اپنی دلیل ہم گواہ پیش کریں گے مشرقین کو کہوں گے تم دلیل لاؤ آل محبت جان لیں گے کہ سچی بات اللہ کی ہے اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے سب ختم ہو جائیں گی کہتے تھے نا ہمارے پیر فقیر بچا لیں گے آہ آہ